<تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ابي المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم صلاه والسلام عليك رسول الله صلاه والسلام عليك شا شریف کا دس ہمارا جاری ہے اشود لکھا وطن کاتی اشود لاڑی نے اس کتاب کو چار قسموں کے اوپر تقسیم کیا ہے پہلی قسم کے اندر بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و اقتبار ابوالعزت اللہ علیہ کی بادہ ہے اس کو بیان کیا ہے اور یہ ہمارا پہلی قسم کا باب ثانی ہے دوسرا باب ہے اور اس کی یہ حد ویسی فصل ہماری شروع ہے اور اس سے قبل جتنے بھی درس ہوئے وہ نبی ضلع صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے مختلف فضائم پر اور آج بھی جو درس ہے سبق ہے اس مقامی آزما کے رشم و راڑ ہے جنی امبیا کے رام علیہ وسلام کے بارے میں بیان کیا ہے اور ان میں سے کئی ایک کے فضائی کو بیان کیا ہے ساتھ ہی آکے رحان صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیتوں کو بھی بیان کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ امبیائی کرام علیہ السلام کو ہر ایسی حسلت عطا فرماتا ہے کہ جو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرتی ہے ان کو حسن صورت عطا فرماتا ہے اعلیٰ نسل کے اندر میں بہترین خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرماتا ہے اچھے اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے اور کمان کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے عام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا ممتاز بناتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی دین کو قبول کرنا ان کی دعوت کو قبول کرنا اگر عقل سلیم ہو تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ ان کی بات کو قبول نہ کیا جائے یہاں کا رحمۃ اللہ کراڑے نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نام السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ زمان پر گانا ایسے ہی اعلیٰ صفات عطا کروائی ہیں البتہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جی سے بعض کو بعض کے اوپر کچھ کو کچھ کے اوپر اللہ نے فضیل زدہ فرمائی ہے یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہیں سب کو نبی ماننا سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بعض امبیائی کے رام علیہم السلام کا دوسروں سے بڑھ کر اس کی تفصیل مشہور ہے کہ جو رسول ہیں یعنی وہ کہ جو شریعت جدیدہ نئی شریعت لے کر اللہ کی طرف سے آئے لوگوں کے درمیان وہ دیگر انبیاء کرام رام علیہم السلام سے افضل ہیں پھر ان رسولوں میں اللہ نے پانچ ہستیوں کو اول الازم پیغمبر بنایا اول الازم رسول بنایا یعنی اعلیٰ ارادوں والے مضبوط ارادوں والے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام اور دیگر رسولوں کے اوپر بھی فضیلت فضیلتعمبر مشہور ہیں ہمارے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ ندی نا علیہ وسلم حضرت سیدنہ موسا علیہ نبینہ علیہ السلہ حضرت سیدنا عیسا علیہ ندینہ علیہ السلاق حضرت سیدنا نوش علیہ ندی نا علیہ السلہ کہ ان پانچوں میں مرتبہ دیگر رسولوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا ہے قرآن کی شمید میں سورج البقر میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صراحت کے ساتھ ذکر کر کے یہ اشار فرمایا کہ تل کا رسول یہ رسول ہیں ان میں سے ہم نے باغ کو باغ کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے تو معلوم ہوا کہ بارہ انبیاء کے رام السلام اسلام کا مفارو مرتبہ باغ سے یہ بڑھ کر ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی علم کی وجہ سے ان کے زمانے کی جو قومیں تھیں ان کے اوپر چن لی یعنی ان پر فضیلت عطا فرمائیں کہ بنی اسرائیل کے جو زمانہ تھا رجحان صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت سے پہلے تو اس وقت کی امتوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی تو جب امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے تو انبیاء کلام علیہ وسلم کو بدرجہ اولہ دوسروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت عطا, عطا فرماتا ہے اس بات کو قاضی اعظمان کی رحمتہ اللہ تعالی نے بیان کیا دوسری بات یہ بیان کی کہ جس طرح انبیاء کرام رام علیہم السلام کے اندر درجات ہیں اسی طرح اللہ تبارک وطرہ لوگوں کے درمیان بھی درجات رکھتا ہے فضیلت مختلف عطا فرماتا یہ قانون ایک قدرت ہے اس کو قانون تصویل بولتے ہیں فضیلت دینا کہ اللہ تبارک وطرہ نے ہر چیز کے اندر فضیلت کا قانون رکھا ہے کہ بعضوں کو باد کے اوپر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے لیکن یہ فضیلت اللہ تبالک اطانہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی ہوتی ہے اپنے طور پر مال و دولت کو فضیلت کا سبب سمجھ لینا اپنے طور پر حسن و جمال کو فضیلت کا سبب سمجھ لینا یہ نہیں بلکہ اللہ کی بازار میں جو فضیلت کا معیار ہے وہی دوسری چیز کو دوسرے کے اوپر فوقیت دے گا ایک چیز کو دوسرے کے اوپر جو بڑھائے جا قویت دے گا وہ وہی معیار دے گا جو اللہ کے نزدیک ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے انسانوں نے فرما لیے کہ کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوا رکھنے والا ہے تو یہ معیار خود اللہ تبارک وطالعہ نے بیان فرمایا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے افراد کو جنت میں داخل فرمایا گا کہ جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے پہلے گروہ کے بارے میں پہلے افراد جو جائیں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں چودہ رات کے چاند کے چمکنے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوگا اسی حالت میں جنت میں داخل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوتے وقت ان کا چہرہ چودری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اس میں یہ بھی ارشاد اچھا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو جتنے بھی جنت والے ہیں سب کو ایک ہی خلکت پہ رکھے گا یعنی مراد حضرت علیہ السلام اسلام کی صورت پر کہ آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ بلندی میں سات ہاتھ کے برابر تھا سب کو اس پر رکھے گا یا تو صورتیں بھی ملتی جلتی ہوں گی خوبصورت ہوں گی دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک ہی اخلاق پر رکھے گا جنت میں داخلے کے وقت ان تمام کو ایک ہی اخلاق پر رکھے گا کہ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے کوئی بگز و عداوت نہیں ہوگا ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بگز و عداوت ہو جاتا ہے کہ قیامت کے بارے میں واضح کروایا فِي سبور ہی کہ ان کے سینوں سے جتنا بھی کینہ ہے دکھ سے وہ سب ہی لیا جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ محبت کرتے ہوں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر اور تمام لوگوں کو ایک اخلاق پر جنت کے اندر داخل فرمائے گا اس سے حضرت سیدنہ آدم علیہ و عبینہ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساٹھ ہار بلند بنایا اور قیامت کا دن جس میں تبارک و حضرت آدم ان ان کے خوبصورت تھے بلند تھے تو ان کے جسم جسم تعالیٰ لوگوں کو پیدا فرمائے گا فخر کا کمال خلق وحسن السورة والشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن من هذه الصفة لأنها صفات الكمال والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم صلبات الله عليهم إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات ولكن فض الله بعدهم على بعض قال الله تعالى تلك الوسل فضلنا بعدهم على بعض وقال وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْأَعْلَمِينَ وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ثم قال آخر الحديث على خلق رجل واحد على سورة أبيهم آدم عليه السلام طوله ستون دراع في السماء اب قابل رشمۃ اللہ کے یہاں مطلق پہلے یہ ذکر کر دیا جو تمام انبیاء کے نام علیہ السلام کو اللہ سبارک و تعالیٰ کی اضاف فرماتا ہے سیرت کی فرماتا ہے اعلیٰ خاندان کی فرماتا ہے اس کے بعد فردن فردن قرآن حدیث سے قاضی آز مالکی رشمۃ اللہ کے کرارے مختلف امبیائی کے علیہم السلام کی فضیرت کو بیان کر رہے ہیں سورت کو بھی بیان کرے اور سیرت کو بھی بیان کر سب سے پہلے سعید السا عانبی e گینا و علیہ السلاق السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ حضرت موسا نبی گینا و علیہ اللہک السلام خافی بدن والے تھے یعنی آپ کا جسم بہت زیادہ بھاری نہیں تھا ہلکا جسم تھا اور اونچی بینی والے اونچی ناک والے آپ ارسلاک السلام تھے گویا کہ قبیلہ شنو یہ قبیلہ شنو جو ہے یہ وہ قبیلہ قبیلا جس کے افراد بڑے لمبے تڑنگے ہوتے تھے قبیلہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ انا ہو جی شنوا کویا کہ وہ قبیلا شنوا سے تانو رکھنے والے مردوں میں سے یعنی لمبے تڑنگے لمبا سردنا موسا نبی اسلام اسلام کا تھا اور یہ چار فرمایا کہ گندومی رنگ والے گندومی یعنی سامنا ہلکا ہلکا ساملا ولیکن میں سب سے خوبصورت حضرت موسا علی نبی علیہ نبی گینا السلام ہے تو گندوی رنگ والوں نے سب سے خوبصورت حضرت موسا علیہ نبی گینا و علیہ ہے اس بات کو بیان فرمایا اور حضرت سیدنا عیسا علی نبی علیہ نبی گینا السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام السلام درمیانی قد والے تھے یعنی نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا کد تھا متوسط قد والے تھے اور سرخی ماہی آپ کا رنگ تھا آپ کا رنگ تھا گویا کہ آپ آب ابھی ابھی نہا کر آئے ہیں نہا کر بندہ آتا ہے، محسوس ہوتا ہے تو گویا کہ ابھی آپ آب نہا کر آئے ہیں اور یہ فرمایا کہ آپ علیہ السلاط اسلام کا جو بطن مبارک تھا وہ بالکل اندر تھا اور کمر مبارک ایسے جیسے تلوار بہت زیادہ سمارٹ تھے حضرت شعیل علیہ السلام کیونکہ آپ خبا پر حضرت بہت اختیار کرتے تھے کھاتے پیتے بہت کم تھے تو سیدنا اللہ موسا نبی گنا و علیہ السلط اسلام سیدنا عیسا علیہ نبی گینا و علیہ دونوں کی دونوں یہاں پر خوبصورتی کو الٹو موسا کہ حدیث ابو ہور کے اندر رہے کہ میں نے حضرت موسا علیہ السلام کو دیکھا اور اس کے بعد وہی باتیں ذکر فرمائی جو میں نے بیان کیا کے فإذا هو رجل ضرب رجل أقنى كأنه من نجال شنوء ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة كثير خلال وجه أحمر كأنها خرج من ذيماك وفي حديث آخر مبتن مثل السيف قال وأنا أشبه ولد إبراهيم به وقال في حديث آخر في صفة موسى اش سنیما اپنا درمیان تذکرہ فرمایا عبیقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں صورت کے اعتبار سے مشابہ ہوں وہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ میری صورت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو شکل و صورت ہے میری شکل و صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ملتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطع رضی اللہ تعالیٰ علموں سے اور حضرت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے بھیجا ہو مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوبصورت چہرہ اور خوبصورت آوار عطا فرماتا ہے ہر نبی خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت آواز والا ہے اور تمہارے نبی صلی سلام علیہ وسلم ان تمام میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے اور سب سے زیادہ پیاری آواز والے ہیں اور یہ حقیقت ہے نبی کریم سر تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اس کتاب میں کئی مقام پر تفصیل سے گفتگو گزر چکی ہے کہ آپ کو اللہ نے ملاحت بھی عطا فرمائی اور سباہد بھی عطا فرمائی تھی جو دور سے دیکھتا تو مبحود ہو جاتا حبت زدہ ہو جاتا اور قریب آتا تو محبت بن جاتا تھا اور آواز بھی حضرت اللہ کو اللہ نے سب سے پیاری عطا فرمائی حاطہ حضرت دادود علیہ نبیٰۃسلام سے بھی خبصورت آواز حضرت السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی دوسری بات یہ ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دود علی نبینہ علیہ السلاط اسلام کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا تو ایسے خاندان کے اندر ایسی قوم کے اندر بھیجا کہ جو ماندار تھی یعنی ایسے خاندان میں بھیجا کہ جو صاحب سربت جو لوگوں کو ان سے روک سکے یعنی ان کا خاندان ایسا تھا کہ اگر لوگ ان پر ظلم و ستم کرنے لگے تو لوگ ان کو روک لیں ان کے خاندان والے ان کو روک لیں جیسا کہ پرانے پاک کے اندر یہ موجود بھی ہے کہ بعضوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کے قبیلے کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے آپ کو پتھر مار کے نام باللہ ہلاک کر دیتے یہ ان کا کہنا تھا ان کی قوم مار والوں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام نام علیہ السلام کو جس نبی کو بھی بھیجتا ہے وہ ایسے قبیلے کے اندر بھیجتا ہے کہ جو قبیلہ دنیا کے اعتبار سے اگر لوگ ان کے اوپر حملہ کریں تو بچانے والا ہو لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غور فرماتا ہے وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما بعث الله من بعد جوط نبيا إلا في ذربة من قومه وجربة في ثربة أي كثرة ومنعة وحكى الترمدي عن قتادة ورضاه الدار من حديث قتادة على آيس رضي الله تعالى عنه ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت حسن الصوت وَكَانَ نبی اشتنہ بدہن و اشطن صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسم کا تسکرہ کرتے ہوئے رشمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں توسیع بات کی پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہرکل نے جب سعید الحم سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنخو سے پوچھا کہ حضر علیہ اسلام کا نصب تمہارے درمیان کیسا ہے تو سیدنا ابو سفیان علی اللہ تعالیٰوں تک ایمان نہیں لائے تھے وہ اس وقت بھی پکار اٹھے کہ وہ ہمارے درمیان اعلی نسل ہے بلند نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اس پر ہدا کا یہ کہنا تھا کہ وہ تداری کا رسرو تھوپ راقوفی الفاظ قومیہ کہ انبیاء کلام علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم میں اعلیٰ نسل والوں کے درمیان بروش ہوتے رہے وجہ باری تعالیٰ اس کے اندر وار رہے ہیں کہ لوگ ان سے گھیر نہ چاہیں ان سے دور نہ ہو ان کے قریب ہوتے چلے جائیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آلی حسد کے اندر امبیا کرام علیہ وسلم کو بھیجتا رہا ہے وفی حدیث ہرفنا فضر خوفی کو رو نہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کرام نام السلام کی فضیلتوں کو بیان فرماتا ہے اسی میں سے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے بارے میں فرمایا اِنَّا وَجدنَاهُ صَوْبِرَا اِنَّهُ اللہ تبارک و تعالی سیدنا الوب علیہ السلام السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا اور کیا ہی اچھے بندے تھے وہ بے شک وہ بہت زیادہ اللہ کی باردہ میں رجوع کرنے والے ہیں یعنی yani بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جتنی باتیں آگے بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و الگ کسی بندے کی تعریف فرمائے عام بندہ عام بندے کی تعریف کر ہے وہ ایک مجھے الگ چیز ہے لیکن خود رب تبارک و تعداد اگر اپنے بندوں کی تعریف فرمائے تو یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے بندے کے لیے تو اس کا رب الزل اس کی تعریف کر رہا ہے تو فرما وقوع کام ان نہ عوام اسی طرح حضرت یزا اللہ نبی نا ونکھ کا ایک مقام پر اللہ سبارک یوں تذکرہ فرمایا کہ یا یحییٰ کتاب بک یعنی اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو آپ کو اللہ نے بچپن کے اندر ہی مدد کا فرما دی اور فرمایا ان کے بارے میں وہ سلام اڑی ہی یوم ولیزہ یوم یمو یومیہ ان کی کئی تعریفیں بیان کرنے کے بعد کہ یا خد کتابہ آتئینہ شب سمی وہ ورژن وانی دئی بلن بیکن جبار ناسیہ کہ اللہ مبارک ودر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے پرما نرم تھے اور ناپرمانی کرنے والے نہیں تھے سخت نہیں تھے اور تعریف یہ کی اللہ نے مزید کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلامتی ہو جس دن, دن دنیا سے جائیں گے اس دن بھی ان کے لیے سلامتی اور جب اٹھائے جائیں گے دوبارہ تو اس دن بھی ان کے لیے سلامتی یعنی ہر موقع پر ان کے لیے سلامتی ہے مزید اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کے بارے میں ان کے والد گلامی سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ نماز ادا کر رہے تھے حضرت زطریہ علیہ ندگینہ بحر اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی زطری علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یکیا کے ذریعے بشارت دیتا ہے یعنی آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ اس بیٹے کی وجہ سے آپ کو خوشخبری ہو بیٹا عام بیٹا نہیں ہوگا اچھا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا آجی کا رحمتہ اللہ کلائے مزید اس حوالے سے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیرت کو بیان کرتے ہوئے آل عمران کی آیت نمبر تینتیس کو ذکر کرتے ہیں کہ ان آدم العالمین یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور عمران کی آل کو دوسرے لوگوں پر چن لیا یعنی ان کے اوپر فضیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی مزید فرماتے ہیں کہ وقالت فی شکورا. یعنی اللہ تبارک و حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسے بندے تھے کہ جو بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے اور شکر ادا کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ خود اللہ تبارک و طرح فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں کہ جو شکر ادا کرنے والے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تبارک وضر خود فرما رہے کہ ان نو کہ نو علیہ السلام اللہ کے ایسے بندے سے جو بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے ہیں مزید فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ و السلاق اسلام کے حوالے سے کہ سید اللہ مریم رضی اللہ عنہ سے اللہ تبارک ودر نے فرمایا یعنی ملائکا کے ذریعے کہ کی من حسن بل مسیح مریم فی <صحوشن> کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کریمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح ہے، عیسی مریم کے بیٹے دنیا اور آخرت دونوں میں وجی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارہ میں بڑے مرتبے بارے ہیں لوگوں سے کلام کریں گے پنگھوڑے کے اندر اپنے جھولے کے اندر اور جب پکی عمر والے ہو جائیں اور نیک لوگوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بیان کی. ایک اور مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ, السلام علیہ, السلام علیہ السلام کے فضائل بیان فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر کے آپ فرماتے ہیں اور ان نے ابدی آسانکن ع <عَيَا> یعنی بے اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب اور شکمت عطا فرمائی آتانی اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے اللہ سبارک و اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا اور زکات کا جب تک میں زندہ رکھوں یہ بھی آپ کے فضائل میں سے ہے حضرت سنگھ جو موسیٰ علی علیہ الدینہ و اسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قالین شہید میں فرماتا ہے سورت الحضاد میں یا عید وغیرہ عام لاتین کہ اے ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسا کو عذیت دی اللہ مما قاب موسا علیہ السلام اسلام اس سے بری تھے جو وہ کہتے تھے وہ بچی ہا اور موس علیہ السلام اللہ کے نزدیک وضاحت والے تھے یعنی بڑے مرتبے والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا نبی اللہ علیہ وسلم رجلن ستیرن ما من یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے شخص تھے کہ جو بہت زیادہ حیا کرنے والے اور اپنے جسم کو چھپانے والے تھے اور ان کے جسم میں سے کوئی چیز بھی حیات کی وجہ سے کبھی دیکھی نہیں گئی دی بنی اسرائیل کا عام ماحول اس وقت بے حیائی تھا ستر نہیں کرتے تھے لیکن موسا علیہ السلاط اسلام کو زمانے کے اندر بہت زیادہ سطر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اسی طرح موسا نبی نام علیہ السلاط اسلام کے بارے میں فرمایا تھا وہ ہماری غور کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم عطا فرمایا یعنی شکمت اللہ تبارک وطرہ نے فیصلہ کرنے کی قوت اللہ تبارک وطرہ نے کرام علیہ السلام کے فضائی <تصفح> انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں, یعنی میں اللہ تبارک وطرہ نے صورت الشعراء کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام حضرت سعید اللہ وسلام حضرت سعید صالح علیہ, السلام، حضرت علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے اور ایک طرح کے ان کے الفاظ ذکر کیے جن میں سے ایک کلمہ ایک جملہ یہ تھا انی رسول ان تمام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ میں تمہارے لیے اللہ کا ایک ایسا رسول ہوں کہ جو امانت دار ہے اور ان تمام کی باتوں کو اللہ تبارک خود قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا جس سے معلوم ہوئی کہ تمام کے تمام رسول امانت دار ہوا کرتے تھے حضرت سیدنا نے علیہ نبینا نبینہ و علیہ السلام کا واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا کی رحمتہ اللہ کراڑے ہی ہیں کہ جب آپ مدین پہنچے اور وہاں حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کی شہزادیاں انہوں نے پانی بھرنا تھا وہ پانی بھرنی نہیں تھی لوگوں کی وجہ سے تو حضرت موسا علیہ نے ان کو پانی بھر کے دیا پھر ان دونوں نے ایک حضرت موسا علیہ السلام کو لے کر اپنے والد گرامی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئی تو وہاں جا کر ان کے الفاظ حضرت موسا علی نبی السلاط کے بارے میں یہ تھے کہ انستا یعنی آپ اپنے پاس کام کرنے والا رکھنا چاہتے ہیں عزیز رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس کے جو آپ کے کام کرے تو سب سے بہتر تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو کام کے لیے رکھا جاتا ہے جو قوت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو اور یہ قوت والے بھی ہیں اور امانت والے بھی ہیں پھر اس کے بعد شعیب عالیہ الینا بال اسلام نے مثال اسلام کو آٹھ سال یا دس سال کے لیے اپنے پاس رکھا اور اپنی شہزادی سے آپ کا نکاح کروایا تھا اسی بارے میں ذکر کیا کہ قالق ان خیر من نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ انہوں نے جیسے صبر کیا ہے آپ علیہ السلام اسلام بھی ویسے ہی صبر اختیار کیجیے یہ حضور علیہ السلام السلام کی بھی فضیلت ہے اور ساتھ میں ان ارل رسولوں کی بھی کہ اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صبر اختیار کرنے کا حکم نشانا ہے کہ جو نے اختیار کیا مینا رسول اور حضور علیہ وسلاۃ اسلام اللہ کے حکم پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آیتوں کے اندر کئی امبیا کے نام ارحم السلام کا ذکر فرماتا ہے سورت الانعام کے دربارک نے کئی پیغمبروں کے تذکرے فرمائے فرمایا کہ لَهُ اسحَاقَ كُلَّنْ هَدَيْنَ وَنُوحًا هَدَيْنَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یاقوب عطا فرمائے ان تمام کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے نوس علیہ السلام کو ہدایتی مل قبل ان سے پہلے وہ مین ضروری داودا و سلیمان و یوسفا و و ہارون اور انہی کے ذریعت میں سے موسا تھے امین ضروری دابودا اور انہی کے ذریعت کے اندر سے داوود علیہ السلام تھے موسا علیہ السلام تھے ایوب علیہ السلام تھے یوسف علیہ السلام اسلام تھے اومین ضروری داوودا و سلعمان و اوبا و یوسربا و, و موسا نج مشکن اور ہم اسی طرح بھلائی کرتے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں عیسا و اریاس کلین کہ انہی کی اولاد میں سے زکریہ بھی تھے یحییٰ بھی تھے عیسیٰ بھی تھے اور اریاس علیہ بھی تھے اور ان تمام کے تمام نیک لوگوں میں سے تھے اور کلوالشین اسماعیلا و جساسا کہ انہیں کی ضروریت میں سے انہیں کی, کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت اسلام بھی انہی کی ضروریت میں سے تھے اور ان تمام کو ہم نے تمام عالمین کے اوپر وزیر پھر ان کا اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ <سؤال> سبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ مطالعہ اجیب علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے یعنی ان کو اللہ سبارک وطالیہ نے ہدایت کے راستے پر چلایا آپ بھی انہیں کے راستے پر چلیں اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے مختلف فضیلتیں عطا فرمائی لہذا آپ ہر ایک کی فضیلت کو حاصل کر دیجیے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قوم وجا اہم رسول ادا امین وقال سطنی ان شاہ وقال الدین وقالفی اسماعیلا كان نحد القلوا مخلص وفی, وفی سلعمان وقال عبادنا ابراہیم و اصحاط و یاقوبہ الیبس عید الخباب یہ کئی امبیاء کرام علی السلام کا تذکرہ کیا حضرت اسماعیل علام عبینہ و علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں بشارت دی کہ اللہ تبارک وسلام آپ کو ایسا بچہ فرمائے گا کہ جو بہت زیادہ علم والا ہوگا موسا علیہ السلام اسلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے یعنی ان کو قریش سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا اور ان کے پاس ایک عزت والا رسول آیا یعنی موسا علیہ السلام اسلام کو اللہ نے عزت والا رسول فرمایا اور اسی طرح سیدنا اسماعیل علا ندینہ علیہ السلام کو جب آپ کے والد گرامی نے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ کہا کہ انشاء البارک و تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا اسماعیل علیہ السلام وادے کے بڑے سچے تھے دو آئے इनके ان کے بارے میں بھی فرمائے اور موسا علیہ السلام اسلام کے بارے میں فرمائے کہ ان نحو کا نمخلس کہ یہ بھی اللہ चुने हुए बंदों کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نعمل عبدو کیا ہی پیارے بندے تھے ان نحو اواب کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گریاؤ جاری کرنے والے تھے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور دیگر کئی انبیائی کرام کے علیہ السلام کے فضائل پورے سواد کے اندر اللہ تبارک وادر نے بیان فرمائے کہ ان کے لیے اللہ تبارک وطر نے آخرت کے اندر بہترین دھر تیار فرمایا ہے اور حضرت داود علیہ السلام اسلام کے بارے میں فرمایا عبد انہو کہ داود علیہ السلام کیا ہی بہترین بندے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے اور ان کے بارے میں فرمایا تو مخالا وہ شدد نہ من کہکمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت اور بہترین گفتگو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی حضرت نبینا و السلام کے بارے میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کریں بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بات کو ذکر فرمایا کہ وہ علم والے اور حفاظت کرنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمائے ستجدنی انشاء اللہ صابروں کہ آپ یعنی شویب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے عز کی یا کہا کہ آپ مجھ کو سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے وقال ان عن شعید ستجدنی انشاء الله من الصالحین وما اریدو ان اخالقكم الى ما انہاکم ان ان اریدو الا الاصلاح مستطع بہت ساری یعنی آیتیں, آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و ترن امبیا کلام علیہ السلام کے مختلف فضائل ان کے بہترین اخلاق ذکر کیے ہیں جو ان کے اعلیٰ درجے پر فائل ہونے پر دلالت کرتے ہیں اسی طرح اب آگے رحمتہ اللہ امبیائی کے نام علیہ السلام کے فضائل ہی پر کچھ احادیث طیبہ بھی ذکر فرماتے رہے چنا سب سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلاح اسلام کی فضیلت کے اوپر ایک حدیث پاک ذکر کی حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ حضرت علیہ السلاط اسلام نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ کریم یعنی عزت والے ابن ال اور عزت والے باپ کے بیٹے ہیں ابن الکریم اور عزت والے دادا کے پوتے ہیں ابن الکریم اور ان کے پر دادا بھی عزت والے ہیں یوسف بن یعقوب ابنی اسحاف نی ابراہیم یعنی یوسف علیہ السلام ان کے والد بھی عزت والے یعنی یقوب یعنی علیہ السلام اور ان کے دادا بھی حضرت اشحاق علیہ السلام وہ بھی عزت والے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی عزت والے نبی جن ابن نبی جن ابن نبی جن ابن نبی جن یعنی yani چار نسلوں تک مسلسل یہ نبی ہی نبی ہی ہے یوسف آل علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام یا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام تک بہت بڑی پذیرت ہے چار نسلوں تک مسلسل نبیوں کا ہونا جن کی تو سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتی لَذَا وَيَأْكُلُ خُبز <الشعیر> یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا ملک عطا فرمایا بادشاہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنایا لیکن آپ کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور آجزی کی وجہ سے آپ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے تھے نگاہیں نیچی رہتی تھی ساری دنیا کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں لوگوں کو بہترین کھانے کھلایا کرتے تھے اور کچھ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے یا رأس وبنا محجت یعنی آپ کو ایک دفعہ میں اللہ تبارک وطر نے یہ ارشاد فرمایا اے عابدوں کے سردار اے عابدوں کے سردار اور زاہدوں کی حجت کے بیٹے یعنی داود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ زاہدوں کے حجت ہیں اور سلیم علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں مزید انہی کے بارے میں فرماتے ہیں قاضی ازمال کی رحمت اللہ کہ وَهُوَ فِي جُنُودِهِ فَيَأْمُرُ فَتَقِفُ فِي سلیمان علیہ السلام کا باوجود اتنے بڑے ملک کے مالک ہونے کے باوجود حال یہ تھا کہ آسمان پر ہوا کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ جانے ہوا پر سفر کرتے ہوئے کوئی گڑیا آتی ہے تو آپ ہوا کو ٹھیرنے کا حکم دیتے ہیں اس کے پاس اترتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں اس کی حادثت پوری کرتے ہیں, اس کے بعد کے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی عادضی اور انکشاری اسی طرح یوسف اڈا نبینہ و اڈاکستان کی فضید بیان کی گئی کہ وہ آپ سے کہا گیا کہ آپ زمین کے خزانوں کے مالک ہیں اور ان پر محافظ ہیں لیکن آپ بھوکے رہتے میں پیٹ اور بھوکوں کو بھول جاؤں کم کھاتا ہوں یہ کھانا کھاتا جی تاکہ بھوکے مجھے یاد رہے قرآن فضی حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی کہ آپ پر قرآن یعنی زبور یہ بالکل آسان کر دی گئی تھی آپ پر آسان کر دیا گیا تھا آپ اپنا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیتے اور اس پر زین کسی جاتی اور آپ قبل اس کے کہ زین لوگ کستے پوری کی پوری زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے اس کے اوپر زین رکھی جاتی ہے زین رکھی جاتی ہے گھوڑے کے اوپر وہ رکھی جائے اس سے پہلے ہی آپ پوری زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے اور الفاظ کے اعتبار سے حجم کے اعتبار سے بہت بڑی تھی لیکن یہ آپ و اللہ نے موجودہ عطا فرمایا تھا کہ اتنی مختصر بدت کے اندر پوری کی پوری زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے اسی طرح آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا کھایا کرتے تھے لوگوں کا نہیں کھاتے تھے اپنا ہاتھوں کا کمایا ہوا کھاتے تھے اللہ تبارک و ذرا ان کے بارے میں قرآن پاک کو فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تو لوہے کے ذریعے یہ زیرا وغیرہ بنائے کرتے تھے مزید ان کے بارے میں فرماتے ہیں اپنے رب سے اس بات کا سوال کیا کہ وہ ان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا کھائیں اور بیت المال سے مستغنی ہو جائیں اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھائے مزید فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تبارک و کے نزد سب سے محبوب نماز داود علیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے پیارے روزے داود علیہ السلام اسلام کے روزے ہیں وہ کیا تھے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کان گنامی وَيَقُومُ یا وَيَنَامُ و یعنی آپ نے اپنی رات کے تین حصے مقرر کیے تھے پہلا آدھا حصہ آپ آرام فرماتے پھر اٹھ کر آپ اس کے ایک تہائی حصے کے اندر آپ نماز پڑھتے اللہ کی عبادت کرتے پھر جو چھٹا حصہ باقی بچتا چھٹا حصہ باقی بچتا تو اس میں دوبارہ آپ آرام فرمایا کرتے یعنی اس انداز میں اللہ کی عبادت کرتے کہ آرام بھی ہو جاتا اور اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت بھی ہوتی رہتی كلها یعنی حضرت دارود علیہ السلاط اسلام کا روزہ یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرمایا کرتے تھے یعنی ایک دن کا روزہ اور ایک دن بغیر روزے کے اس طرح آسانی بھی رہتی تھی اور جسم کو تقویت بھی حاصل ہوتی تھی مزید فرماتے ہیں کہ آپ اون کا لباس پہنتے آپ کا جو بستر تھا وہ بالوں کا بنا ہوا تھا جو کہ روٹی کو نمک کے ساتھ کھاریہ کرتے تھے دمک چمک رات کے ساتھ بھی کھاریہ کرتے تھے اور رویا اتنا کرتے تھے کہ پینے والے پانی کے اندر آپ کے آنسو تک مل جائے کرتے تھے اور آپ کو کبھی بھی ہستا ہوا نہیں دیکھا گیا لفظش کے بعد اشتہادی خطا کے بعد کبھی بھی آپ کو ہستا ہوا نہیں دیکھا گیا اور آپ اپنے رب ازد وجل سے حیا کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھائے کرتے تھے اور تمام زندگی آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہی رہے وہ قیلا بکا حت تا نبتی خوشبو من دمو اہی وہ ہت ان خدی دومو او فی خدی ہی یعنی اتنا روتے تھے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے آنسو کی وجہ سے گھاس پر اگائے تھے اور آپ کے جو گال مبارک تھے اس کے اندر آنسو کی لکیریں بنی ہوئی اس قدر آپ رویا کرتے تھے فیصد آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ رات کو نکلتے اس حال میں کوئی آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا اور لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھتے لوگ آپ کی تعریف کرتے تو تعریف بلکہ کے پھولتے نہیں تھے آپ فیض داد اللہ کی رحمت ایسی تھی کہ مزید آپ کے اندر آجزی بڑھ جایا کرتی تھی لوگ تعریف کر رہے اور آپ کے آجزی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا آگے حضا علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ بقید لعیسی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی جائے کہ آپ اپنے ساتھ کچر رکھ لیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میرا مقام بڑا ہے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک خچر کے ساتھ مشغول کر دیں خچر رکھوں گا تو اس کی طرف میری توجہ جائے اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ میں اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہوں دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور آپ بالوں کا بنا ہوا لباس پہن لیا کرتے تھے درختوں سے کھا کرتے تھے کوئی آپ کا گھر نہیں تھا جہاں آپ کو نیند آتی وہیں پر آپ آرام فرما کرتے تھے اور آپ کے نزدیک آپ کا سب سے پسندیدہ نام یہ تھا کہ آپ کو مسکین کہا جائے ان کی آجزی اور ان کے ساری کی تھی مزید آگے فرماتے ہیں کہ وہ قلا موسا اڑ اسلام لما وا مدینہ کان ترا خد رتل بکری فی بکری منل گزاری موساسلام اسلام جب مدین پہنچے مصر سے مدین پہنچے کے ظلم و سے بچنے کے لیے بھوک کی وجہ سے آپ کا حال یہ تھا کہ کے اندر سے سبزی جو ہوتی ہے آپ کے نظر آ رہے تھے اتنا زیادہ بھوک کا آپ کے اوپر اثر تھا مزید فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی أحدهم بالفقر وكان أحب إليهم من درست الفاظ ہے اس میں یہ پچھلے سال نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علی مسلم تھے ان میں سے بعض کو فقر کے اندر اور بعض کو جمعوں کے اندر جو جو ہوتی ہے اس کے اندر مبتلا کر دیا جاتا تھا پچھلے نیک لوگوں کو تذکرہ یہ کیا کہ فقر ان کو آتا تھا فاقا ان کو آتا تھا اور بعضوں کو جو کی تکلیف ہو جاتی تھی جوئیں پڑ جاتی تھی اور اتنی جوئیں پڑتی تھیں کہ بعض کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو تو قتل ہی ان جو نے کر دیا تھا اتنی تکلیف پہنچتی تھی اس وجہ سے لیکن وہ اس کے اوپر صبر کیا کرتے تھے اور فرمایا کہ بکان احبا ارئی من اقوا اریکی یہ ان کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کام تھا جس کا تمہیں تحفہ دینے سے خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کو ان چیزوں سے خوشی ہوا کرتی تھی کہ اس فقر کے اندر اس آزمائش کے اندر مبتلا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا اس لیے چیزیں ان کو بہت زیادہ پسند تھیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی نا عرجی اصلاح اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خنزیر کو دیکھا جو وہاں سے گزر رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اس حدی سلامی سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ کیا یہ نے خنزیر سے کیوں کہا اس طرح تو فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی زبان کو غلط الفاظ کا عادی بڑھاؤں کیوں اس طرح کے الفاظ خنزیر کے بارے میں بھی بول کے میں اپنی زبان کو خراب کروں آگے حضرت مجاہد کے حوالے سے حضرت سیدنا یخیاق اسلام کے فضائل بیان کیے کہ آپ بھی بعض اوقات پر ہی گزارا کر لیا کرتے تھے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے گالوں پر بھی کے نشان بن گئے تھے اور مزید جو ہے موسا علیہ السلاق اسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ کسی بھی چیز کا سایہ لیتے تھے اور جو پتھر کا بنا ہوا برتن ہوتا تھا اسی کے اندر آپ کھالیا کرتے تھے اور اسی میں سے آپ پیلیا کرتے تھے یہ تمام کا تمام کام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے عادی کے طور پر کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انعام و اکرام عطا فرمایا ہے وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان الانبیاء قبلی یبتلا احدهم بالفقر والقمر وکان احب الیہم من العقائی الیکم وقال عیسیٰ علیہ السلام لخنزیر لقیہو ادھا بسلامی فقیر لهو في ذال فقال أكره أن أعبد لسان المنطقة بسوء وقال مجاهد كان تعام يحياء العشبة وكان جبكي من خشية الله حتى اتخذ الدمع مجرا في خضه وكان يأكل مع الوحش لألا يخالط الناس وحكى الطبري عن ذهب أن موسى عليه السلام كان يستذل بعريش وكان يأكل فضائل اور کمالات حضرت قاضی رحمت اللہ تلاڈے اخبار صحابہ وغیرہ کے اندر اس کے مطابق ذکر کی ہیں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اخبار ہوں مشکورتن و سفارت ہوں الکماری اخلاقی حسن سوری و شمارری معروف یعنی اس حوالے سے اور جو اخبار ہیں اور جو حدیثیں ہیں روایتیں ہیں وہ لکھی ہوئی بھی ہیں اور ان کی صفات جو کمال میں اعلیٰ احداد میں اچھی صورت کے اندر اچھی سیرت کے اندر ہیں وہ مشہور و معروف ہیں فلا ولا نلتفت الى ما تجده وما ہم ان کا مزید تذکرہ نہ کر کہ جو بعد جاہل معروقین اور مفسرین کی کتابوں کے اندر پائے گا یعنی بعض کتابوں کے اندر ایسی باتیں امبیائی رام علی مسلام کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں کہ جو ہرگز ہرگز درست نہیں ہے بلکہ وہ عین شریعت متحرہ کے مخالف ہیں جن کا تذکرہ کرنا اور جن کو پڑھنا بھی درست نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ ولافی اس کی طرف متوجہ نہ ہو کہ جو بعض جاہلوں جاہد مفسرین اور معذخین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائلوں کا مالا پر بھی ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تبارک و وطالیہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت ہمیں عطا فرمائے آمین الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم